میشرو نہ صابروں غلب وی اگر آپ میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دو سو دشمنوں پر وہ غالب آ جائیں گے وہ این کمن کم اتوئیں الفم من الوین کفرو بن قوم اللہ اور اگر آپ لوگوں کی تعداد ایک سو ہوگی تو ایک ہزار پر آپ لوگ غالب آ جائیں گے اب میں آپ کے سامنے تھوڑی سی معلومات پیش کرتا ہوں کہ مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود کس طرح کافروں پر غالب آئے مثال کے طور پر جنگ بدر ہے اس جنگ کے کمانڈر حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اس میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ یا تین سو سترہ ہے اور کافروں کی تعداد ایک ہزار ہے نمبر دو جنگ موتا ہے اس میں مسلمانوں کے کمانڈر ہیں زید بن ہارسا مسلمانوں کی تعداد ہے تین ہزار اور کافروں کی تعداد ہے دو لاکھ اللہ اکبر سبحان اللہ تیسری جنگ ہے جنگ یرموک اس میں مسلمانوں کے کمانڈر ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد ہے چھتیس ہزار سے چالیس ہزار تک اور کافروں کی تعداد ہے رومیوں کی انگریزوں کی تعداد ہے دو لاکھ چالیس ہزار یعنی مسلمانوں کی تعداد چھتیس ہزار یا چالیس ہزار ہے اور کافروں کی تعداد دو لاکھ چالیس ہزار ہے اللہ اکبر چوتھی جنگ ہے جنگ قادسیہ اس جنگ کے کمانڈر ہیں مسلمانوں کی طرف سے سعد بن ابی وقا رضی اللہ تعالی عنہ جس جنگ میں کامیابی کے نتیجے میں ایران مکمل فتح ہو گیا تھا اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تھی تیس ہزار اور کافروں کی ایرانیوں کی تعداد تھی دو لاکھ چھٹی جنگ کا نام ہے جنگ نہاون اس میں مسلمانوں کے کمانڈر تھے نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ اس میں مسلمانوں کی تعداد تھی اور کافروں کی تعداد تھی فارسیوں کی ایرانیوں کی مجوسیوں کی ایک لاکھ پچاس ہزار ساتویں جنگ کا نام ہے جنگ وادی لکا اس میں مسلمانوں کے جو کمانڈر تھے ان کا نام تھا تاریخ بن زیات رحم اللہ تعالی جو کہ اندلس کے فاتح ہیں یہاں مسلمانوں کی تعداد تھی بارہ ہزار اور کافروں کی تعداد تھی ایک لاکھ آٹھویں جنگ کا نام ہے جنگ ملاز کورد کیا نام ہے جنگ ملاز کرد اس جنگ کے کمانڈر تھے الف ارسلان رحمہ اللہ تعالی جو کہ سلجوقیوں کے بادشاہ بھی تھے اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تھی چالیس ہزار اور کافروں کی تعداد تھی دو لاکھ نئی جنگ جس کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں اس کا نام ہے جنگ ضولاخا یا جنگ ضلاع اس میں مسلمانوں کے جو کمانڈر تھے ان کا نام ہے یوسف بن تاشفین رحمہ اللہ تعالی اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تھی اڑتالیس ہزار اور کافروں کی تعداد تھی ایک لاکھ گویا کہ مسلمان جب بھی لڑے ہیں کافروں کے خلاف تو ایمان کی بنیاد پر لڑے ہیں تعداد کی بنیاد پر نہیں لڑے ہیں. یہ جن جنگوں کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں ان تمام جنگوں میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن ان تمام جنگوں میں کافر ہارے ہیں اور مسلمان جیتے ہیں اسی کو علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر جو ہے یہ اپنے ٹینک تیاروں سیاروں اور مختلف قسم کے اسلحوں پر بھروسہ کرتا ہے اپنے افراد اور نفری پر بھروسہ کرتا ہے لیکن مسلمان جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تھوڑے سے افراد ہیں ٹوٹے پوٹے اسلحے ہیں بس اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر کہہ کر جنگ کے میدان میں کوت پڑتا ہے اور لڑتا ہے لڑتا ہے آخر ایک دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی دے دیتا ہے بیس سال تک الحمد اللہ ہم اور آپ لڑے ہیں طالبان اور مختلف ممالک سے آئے ہوئے مجاہدین امریکہ کے خلاف لڑے ہیں لڑے ہیں آخر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا رحم فرمایا آج ہم آزادی کے ساتھ آ جا سکتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل سکتے ہیں پہلے یہ سب نعمتیں ہمیں حاصل نہیں تھی آج یہاں پر شرعی نظام نافذ ہے الحمد اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں پہلے یہاں کافروں کی بات چلتی تھی آج یہاں قرآن کی بات چلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہاں نافذ ہے قائم ہے الحمد تو آج بھی جو کافر یا کافروں کے دوست مسلمانوں کے خلاف اسلحہ اٹھاتے ہیں جنگ کرتے ہیں انہیں اپنے بازو پر بھروسہ ہوتا ہے انہیں اپنے ٹینکوں پر تیاروں اور سیاروں پر بھروسہ ہوتا ہے انہیں اپنی نفری اور اپنے افراد پر بھروسہ ہوتا ہے لیکن ہمیں الحمد اپنے رب پر اپنے اللہ پر بھروسہ ہے اگر آج پاکستانی حکومت پاکستانی فوج طالبان کے خلاف لڑتی ہے یا عمارت کے خلاف بھونکتی ہے تو انشاءاللہ اللہ یہ ناکام ہوں گے کیونکہ ان کا جو پیو تھا ان کا جو باپ تھا امریکہ وہ یہاں بیس سال تک مسلمانوں کے خلاف لڑ کر ناکام ہوا یا نہیں ہوا اس کو کچھ ملا ہے امریکہ یہاں لڑتا رہا بیس سال تک یہاں اپنے لوگوں کو مرواتا رہا اور مسلمانوں کو قتل کرتا رہا آخر ناکام ہوا یا نہیں ہوا تو ستر سالوں سے پاکستانی نظام پاکستانی حکومت اور پاکستان کی ناکام اور ناپاک فوج اور مردار فوج یہ آج مسلمانوں کے خلاف طالبان کے خلاف اور عمارت کے خلاف لڑنا چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ناکام کرے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسے میں آپ لوگوں کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آپ لوگ ہی ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے اسی طرح اللہ پر یقین ہے اور بھروسہ ہے کہ اسلام آباد میں اسلام آباد ہوگا انشاءاللہ اللہ لال مسجد کی بچیوں کا قصاص اور انتقام لیا جائے گا انشاءاللہ اللہ اور پاکستان بھی اسلامی عمارت پاکستان میں بدل جائے گا انشاءاللہ اللہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے جو نظام بنایا ہوا ہے یہ مکڑی کے جالے ہیں لوگوں کو پاکستان کی محبت وطن کی محبت وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتوں سے انہوں نے تربیت کی ہے پرورش کی ہے اور پالا ہے لیکن آج مسلمانوں کو پتا چل چکا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے ان فوجیوں کو نہ تو پاکستان سے محبت ہے نہ تو وطن سے محبت ہے نہ تو ان کو پاکستان سے کوئی لگاؤ اور کوئی تعلق ہے انہوں نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کو تباہ کیا پاکستان کو برباد کیا ایک آباد ملک کو انہوں نے برباد کیا پاکستانی مسلمانوں کو مجاہدین کو اور طالبان کو خار و زار کیا ذلیل و رسوا کیا جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بھائی پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو باعزت رہائی عطا فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کابل کے فتح کے وقت پچاس ہزار سے زیادہ ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو رہائی دی اسی طرح اللہ تعالیٰ پاکستان کی فتوحات کے وقت ہمارے ان تمام قیدیوں کو رہائی عطا فرمائے بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالی ان کو رہائی عطا فرمائے اللہ تعالی ان کی مشکلات کو آسان فرما دے مقصد یہ کہ شروع شروع میں مسلمانوں کے لیے حکم تھا کہ اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں دس کافر ہوں تو ہٹنے کی بھاگنے کی اجازت نہیں تھی بعد میں اللہ تعالی نے مہربانی فرما دی اور اللہ تعالی نے یہ فرما دیا کہ اب یہ حکم منسوخ ہوتا ہے اب آپ کے مقابلے میں اگر دو کافر ہوں تو آپ کے لیے ہٹنا جائز نہیں ہے بھاگنا جائز نہیں ہے لیکن اگر تین ہو تو آپ کے لیے پیچھے ہٹنا جائز ہے بات سمجھ میں آ گئی